مسا فر ابن علی تیرے ناز اٹھائے اللہ نے تیرے ناز اٹھانے کی خاطر فات دی تیرے دم سے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے رتبے میں بڑھا اللہ نے کربل کے مسافر ابن علی تیرا خون ہے خون حبیب خدا تیری دید تری حبی بے پہلے میں نے خدا لکھا تھا لیکن ابھی جب پڑھ رہا تھا نا تو ایک عروض ایک علم شیر کا مسئلہ آ کہ یہ ایفا لازم آ رہا ہے ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ ایک ہی معنی میں لینا یہ ہے تو ایتا سے بچانے کے لیے خدا کی جگہ الہ کا لفظ آ گیا تکرار نہ آئے نہیں سر قاعدہ پڑھ لگا تو فوراً اللہ تعالیٰ یار اتہ لازم آ رہا ہے یعنی لفظ ل... بار لفظ کا تکرار کرنا ایک شعر کے اندر تکرار کر دینا ایک ہی معنی میں اے علم... اے علم شمار دینا. جی. فوراً فرم ہے کہ بھی الہ تاکہ تکرار نہ ہو فو نہ ہو جائے تیرا خون ہے خون بے خدا حبیب علا تیرا دشمن دشمن دین خدا تیرا دشمن دشمن دین خدا ہے فرق اٹھائے اللہ نے بلکہ مسافر مسافل زخموں کے ہار sar کیا پھول اللہ نے یعنی جب تک یہ جوان شہید نہیں ہوئے تھے تو ناچیر نے ان کو کلیوں سے تشکیل دی ہے کیونکہ کلی جو ہے وہ کھلی نہیں ہوتی نا یعنی پتیاں اس کی جگہ نہیں ہوتی تو ان کے آزاد جس میں شریف کے وہ اپنے اپنے محل مقام پر تھے ابھی جدا نہیں ہوئے تھے تو ان کو کلیاں کہا جب شہید ہوئے سر سے تن جدا ہو گیا تو اس کو تشویر دیا کہ پتی کھل گئی پتی جدا ہو گئی پتی پتیوں سے جدا ہوتی ہے تو پھول کھل جاتا ہے ایسا عجیب اشتہار ہے ایک طرف اکبر کی نشانی ایک طرف کربل کی کربل کی زمین پر کلیوں سے وہ پھول کھلا نے کربل کے مسا پھر ابن علی اسواری جلد کی دوشے نبی سواری پر لفظ الف ہر پہ الف ظاہر کیا اسواری پتر تھا آ گوش علی وہ ناز بھرے شاہی والے ملائی ملائی ناز ادرو ناز ادرو شاہی ہیں وہ ناز ادھر ناز ادھر شاہی ہے پھر اگوں ہوں کی پیا وہ ناز بھرے شاہی والے بس سمجھے مسافری کبھی علی کی گود ہے اور کبھی کربلا کے جنگل کی مسافری ہے یہ دین کی ساتھ شہاد پکا ٹکانا لگ گیا پیغم بل کے بدلے ہزار بزرگ لوگ فرماتے ہیں اگر کسی بادشاہ کا وزیر یا غلام جہاں بادشاہ بیٹھا ہو اس کے ساتھ بیٹھا ہو خدمت کے لیے دوسرے بادشاہوں کے برابر کا تو نہیں بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہی نقطہ بتا رہا ہوں مت کوئی فضیلت سمجھے اس سے یہ نقطہ مجدد الفانی نے لکھا بخت باد شریف میں فرماتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کا دار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب نبیوں سے پہلے داخل ہوں گے لیکن نبی پاک سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے سبانا آم؟ سبانا آم؟ سبانا کیوں داخل ہوں گے آپ نے حضرت بلال نے آپ کا دار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی شریف کی لگام پگڑی ہوگی تو لگام پکڑ کر وہ پہلے جائیں گے آقا نامدار بعد میں داخل ہوں گے لے کر بے وقوف ہوگا تو سمجھے کہ بلال کی شان رسول اکرم سے آگے بڑھ گئی آگے نہیں بے وقوف وہ خاتم ہو کر جا رہا ہے اب سمجھ لگی تو میرے آکا انعام دار صلی اللہ تعالیٰ و سلم کے صدقے میں امام کیوں کہ امام کے حسین پاک کے خون کے اندر رسول اللہ کا خون آ گیا اس وجہ سے یہ پیغمبر کے بدلے بل کے مسا علی اور مکتا جی مکتا ارض علی مک بل کے مسا پھر اب نہیں آلی